السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے کول نہ کیا کرو بلایا نہ کرو بِئْسَلِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَان تم اہلِ ایمان ہو ایمان لانے کے بعد تو ایسے فشکو فجور والی چیزوں کا نام بھی برا ہے وَمَن لَم يتوب هُمُ الظالمون اور جو میری ہدایات کے باوجود توبہ نہیں کریں گے تو ایسے لوگ ظالم ہوں یہ تانے نہ دیا کرو اپنے آپ کو یہ کیا ہوگا عربی زبان میں لمز کا لفظ استعمال ہوا ہے لا تلمیزو انکم اپنے آپ کو تالا نہ دیا کرو لمز کا معنی قرآن مجید کے عظیم مفسر اور اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی صحابی رسول جن کے لیے اللہ کے پیارے نبی نے خود دعا فرمائی تھی اے اللہ قرآن میرے اوپر جو تو نے اتارا ہے اس کا فہم میرے اس پیارے صحابی عباس کے بیٹے عبد اللہ کو نصیف فرما وہ کہتے ہیں کہ لمز کا مانا ہے جیسا کہ امام قبری نے تفسیر میں لکھا لا فائن با بعضا تم ایک دوسرے پہ تانا زنی نہ کیا کرو دو لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں ایک ہے لمس اور ایک ہے ہمس اور قریب قریب ایسی چیزیں ہیں جو بعض دفعہ ہمیں کلیئر نہیں ہوتی سب سے پہلے کہا مذاق نہ اڑایا کرو مذاق اڑانے ہی کی ایک شکل ہوتی ہے تانے دینا تانے دینا اور پھر تانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک صورت ہوتی ہے تانا دینے کے لیے کسی کا پکا اور مستقل طور پہ نام ہی الٹا رکھ دینا تو اس لیے آگے وہ کہا گیا اور اس کے بعد پھر اور صورتیں بھی ہوتی ہیں انا دینا کیا ہوتا ہے لا تلمیزو انفسکم سکم محفد نے اس کی وضاحت میں لکھا کسی شخص کے اندر کوئی نقص کوئی کمزوری کوئی فوڈ کوئی عیب کوئی گناہ کوئی کتاہی کوئی لفزش کوئی تقسیر واقعہ تن پائی جاتی ہے اور اس کے منہ پہ اسے کہنا اور تم تو ایسا کرتے ہو تم تو ایسے کرتے ہو تم تو ایسے کرتے ہو تم تو ایسے کرتے ہو اسے تانا کہتے میں دین اسلام کی خوبصورتی پہ حیران ہوتا ہوں ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو کمزوریوں کا پتہ نہیں ہوتا کمزوری اگر موجود ہو اور اس کی پیٹ پیچھے اس کا تذکرہ کیا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں کمزوری اگر موجود ہو اور اس کے منہ پہ اس کی تزلیل اور انسلٹ کرنے کے لیے اس کی تحقیر کے لیے اس کو ڈی گریڈ کرنے کے لیے اس کو ڈیفیم کرنے کے لیے اس کو بدنام کرنے کے لیے اور اپنے نفس میں اس کو ذلیل کرنے کے لیے اگر اس کے منہ پہ سب کے سامنے وہ برائی گنوائی جائے جو واقع اس کے اندر موجود ہے تو اسے تانا کہتے ہیں اور اگر اس میں برائی موجود ہی نہیں اور آپ اپنی طرف سے گھڑ گھڑ کے بنا رہے ہیں تو اسے بہتان کہتے ہیں گویا کسی بھی انسان کے اندر کمزوری ہے آپ اس کے منہ پہ اسے بتائیں تو یہ تانا ہے اور بعض دفعہ یہ گالی کی قسم ہوتی ہے اسے گالی بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر اگر اس کی عدم موجودگی میں تذکرہ کیا جائے تو اسے غیبت کہتے ہیں وہ بھی حرام منہ پہ کہا جائے تو وہ تانا پیٹھ پیچھے کیا جائے تو وہ غیبت اور اگر اس کے اندر ہے ہی نہیں اور اپنی طرف اس سے بیان کر دی جائے گھر لی جائے تو وہ بہتان سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بندہ کرے تو کیا کرے کہ اس کے منہ پہ بھی نہیں کہہ سکتے سب کے سامنے اس کی تذلیل بھی نہیں کر سکتے اس کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ غیبت بن جائے گی اور اپنی طرف سے تو خیر کچھ گڑ ہی نہیں سکتے وہ جھوٹ اور بہتان ہو جائے گا پھر راستہ کیا ہے راستہ صرف ایک ہے امام عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی نے وہ راستہ سمجھایا قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کے پیغمبر نے سمجھایا کہا المک منو یسروسا اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے جب کسی مسلمان بھائی کی کمزوریاں دیکھتے ہیں تو سب کے سامنے پردہ ڈالتے ہیں اور تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کو نصیحت کرتے ہیں یہ اہل ایمان کا ایک ہی حل ہوتا ہے سب کے سامنے تو پردہ ڈال جاتے ہیں لیکن یہ نہیں کہ اسے کرنے دیتے ہیں جو کرتا ہے کرنے دو نہیں یہ نہیں کرتے روکتے ہیں تنہائیوں میں خلوتوں میں علیحدگی میں اس لیے نہیں وہ ذلیل ہو جائے اس لیے اسے سمجھ آ جائے کہ غلط بات ہے میں غلط حرکت کر رہا ہوں غلط کام کر رہا ہوں اس جذبے کے ساتھ کہ وہ باز آ جائے اسے نصیحت کرتے ہیں والفاجر اور فاجر انسان فاسک انسان مجرم انسان کسی کی کمزوری کو دیکھ کے پہلا کام یہ کرتا ہے اس کے اشتہار لگاتا ہے پردے چاک کرتا ہے اس کی مشہوریاں کرتا ہے اور دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ سب کے سامنے اس کو ڈانٹتا ہے اسے تانے دیتا ہے میں حیران ہو جاتا ہوں ہم مسلمانوں کی عزت سمجھ نہیں پائے اور اکیسویں صدی کے اس دور میں اور خصوصاً پاکستان کے کلچر میں رہتے ہوئے برے فغیر کی ثقافت اور یہاں کے پسماندہ ماحول میں رہتے ہوئے ہمارے نزدیک ایک مسلمان کی عزت کی وہ حساسیت رہی ہی نہیں جو شریعت ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتی تھی حجت الوداع کا موقع ہے زندگی کا حاصل ہے مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہے اور اللہ کے پیغمبر جاتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں کون سا شہر فلاں شہر کون سا مہینہ فلاں مہینہ اختصاد سے اذکر رہا ہوں کون سی جگہ مقدس جگہ کون سا مہینہ مقدس مہینہ کون سا دن محترم دن فرمایا یاد رکھنا اللہ کل مسلم المسلم ہرامن دم ہوا عرض کا حرمت یو میں کمہارگا فیشاری کمہارگا فی بلدی گمہ گا خبردار سن لینا اور پہلے کہہ بھی رہے ہیں شاید آج کے بعد اس سال کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے یہ میرا الوداعی حج ہو سن لو مجھ سے سیکھ لو دین کو اور جو سکھا رہے ہیں, اس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں ہر مسلمان کی عزت ہر مسلمان کا مال اور ہر مسلمان کا خون تمہارے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جس طرح یہ شہر یہ مہینہ اور یہ دن قابل احترام صحیح بخاری کی حدیث ذرا اٹھائیے واضح ہوگا کہ تانا دینا کس حد تک ناجائز ہے کس حد تک ناجائز ہے زنا کتنا بڑا جرم ہے بے حیائی کتنا بڑا جرم ہے فحاشی کتنا بڑا جرم ہے اور سی بخاری میں اللہ کے پیرے نبی شاد فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کی لانڈی ہو اس نے اپنی پاکٹ سے خریدی ہو اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہو کوئی آزاد عورت نہیں کسی کی عزت نہیں کسی کی خاص جو آزاد عورتوں والا ایک خاص مقام ہوتا تو اس معاشرے میں وہ والی نہیں لوڈی کے بارے میں کہہ رہے زر خرید جس کی تم نے قیمت ادا کی اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اگر وہ ذنا کرے جرم کرے ح کہب نہم اس اسنا کی وجہ سے وہ حملہ ہو جائے اور اس کا حمل نظر آنے لگ جائے آپ فرماتے ہیں پھل اس کا مالک اس کو سزا تو دے دے زنا کے کوڑے تو لگا لے یو سر لیکن اس کو زنا کا تانا نہ دے جو سزا بنتی دے لے کوڑے لگا لے لیکن اس کو تانا نہ دے کہ تو, تو ہے ہی بری تو, تو ہے ہی فاشا صحیح بخاری کی حدیث سے مبارکہ میں خود پڑھ کے حیران ہو گیا اللہ تو جب مسلمانوں کی عزت کتنی پیاری لگتی ہے اور تانا دینا کتنا بڑا جرم ہے اللہ کے پیغمبر نے مزید فرمایا اگر وہ دوبارہ سے نہ کرے دوبارہ اس کو سزا دے وا یو لیکن اس کو تانا نہ دے اس کو تانہ نہ دے ایک روایت میں ہے کہ تیسری مرتبہ نہ کرے پھر اس کو سزا دے پھر اس پہ حد نافذ کرے پھر اس کو کوڑے تو لگائے جو اس کی شریع سزا بنتی ہے لیکن ولاف اس کو تانہ نہ دے صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ اضافہ ہے اگر وہ چوتھی مرتبہ زنا کرے تانہ اس کو پھر بھی نہ دے اس سے جان چھڑانے کے لیے ایک بالوں کی رسی کی قیمت بھی اس کی لگتی ہو تو بیچ کے اس سے فارغ ہو جائے اس کو وارے کر دے اس سے جان چھڑا لے شاید ماحول بدلنے سے اس کی زندگی بدل جائے لیکن تانے کی اجازت نہیں دی تانا دینے کی اجازت نہیں دی جب آپ کسی کو تانا دیتے ہیں آپ اس کی پوری شخصیت کے اوپر ایسی چوٹیں لگاتے ہیں لفظ تان کا معنی ہوتا ہے نیزے لگانا آپ اس کی شخصیت کو مجرو کر کے رکھ دیتے ہیں کبھی کبھی آپ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تو, تو ہے ہی چور تو ہے ہی فسادی تو ہے ہی ڈاکو تو ہے ہی زانی تو ہے ہی چور تو ہے ہی کرپٹ تو ہے ہی خائن یہ جب ہم تانے دیتے ہیں چاہے اپنے بچوں کو دیں چاہے اپنی بیوی بی کو دیں چاہے اپنے رشتے داروں کو دیں چاہے اپنے ملازموں کو دیں چاہے اپنے نوکروں کو دیں تو ہم در پردہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تو ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گا تو ایسے ہے اور ایسے ہی رہے گا ہم اس کی تربیت نہیں کر رہے ہوتے ہم تو اپنا غصہ نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اس کی انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کی شخصیت پہ نیزے برسا رہے ہوتے ہیں اور اس کے دل پہ چھری چلا رہے ہوتے ہیں اور باسفہ تانا دینا اس لیے بھی کبھی نہ گناہوں میں ہو جاتا ہے امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ محلہ فرماتے ہیں تانا دینے والا انسان در حقیقت یہ کہہ رہا ہوتا ہے میں پاک صاف ہوں تو گندا ہے میں تو بڑا پاک صاف ہوں میں نے تو کبھی یہ جرم کیا ہی نہیں میں نے تو کبھی گنا کیا ہی نہیں میرے اندر تو کوئی فالٹ ہے ہی نہیں میرے اندر تو کوئی نقص ہے ہی نہیں تو مجرم ہے تو پاپی ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے قیم منشیا راہ اللہ تانا دینے والے کی شخصیت کا پردہ چاہ کرتے ہوئے ایک اور پرت کھولتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تانا دینے والا انسان بالعموم تکبر کا مریض ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ایک چوتھا فیکٹر اس کے حرام ہونے کے اندر یہ چیز بھی شامل ہوتی ہے کہ تانا دینے والا انسان بالعموم دوسرے انسان کی کوئی عزت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے وہ اس کو حکیل سمجھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو زلیل سمجھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بھی کوئی مقام ہے اس کا بھی کوئی سٹیٹس ہے میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں نامعلوم ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم کس وادی میں رہتے ہیں شریعت سے ہم کتنے دور ہو چکے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ تانے سے اصلاح ہو جائے گی میں اس کو تانا دوں گا اس کی بےزتی کروں گا اس کی تجلیل کروں گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی قطر نہیں پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ پردا پوچھی کریں اور اس کو نصیحت کریں دوسرا حل کیا ہے اگر اس کی کوئی سزا بنتی ہے تو جو سزا قانونی شری اخلاقی عرفی طور پہ بنتی ہے اگر سمجھتے ہیں سزا دینے ہی سے اصلاح ہوگی تو آپ سزا بھی دے سکتے ہیں لیکن آپ کو تانا دینے کی اجازت نہیں ہے اس سے اس کی شخصیت مجروح ہوتی ہے اس سے اس کے پوری کی پوری زندگی کے کردار کے اوپر آپ حرف زنی کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ماہرین نصیات تو یہ کہتے ہیں کہ جو والدین اپنے بچوں کو ہر وقت تانا دیتے رہتے نا تو بڑا گندا ہے تو بڑا سست ہے تو پاگل ہے تو احمق ہے تو گدا ہے تو ایسے ہے تو بے عقل ہے تو بے شعور ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے ہم تو اپنے بچوں کی تربیت بھی اس انداز میں کر رہے ہوتے ہیں ماہرین نصیات یہ لکھتے ہیں اس معصوم بچے کے ذہن میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے میری ماں بھی کہتی ہے تو سست ہے باپ بھی کہتا ہے تو سست ہے تو میں سست ہی ہوں گا میں سست ہی ہوں گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو سست ہی بنا کے رکھتا ہے بڑوں کا فیصلہ ہے نا وہ مان لیتا ہے تو جھوٹا ہے بڑوں کا فیصلہ ہے وہ مان لیتا ہے پھر ساری زندگی جھوٹ ہی بولتا جاتا ہے اللہ میں تیرے قرآن پہ قربان جاؤں تیرے پیغمبر کی باتوں پہ قربان جاؤں مسلمانوں کو سمجھایا اور کیسے کیسے سمجھایا ولا تل مزو اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو میں خود ایک معاشرے کا ممبر ہوں ایک سوسائٹی کا رہنے والا ہوں آپ ان دونوں چیزوں میں فرق محسوس کریں گے آپ نصیحت کریں پردے میں کریں خلوت میں کریں تنہائی میں کریں مجرم کو شرمندگی ہوگی میں نے غلطی کی ہے اس کی پیشانی ارد آلود ہوگی وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے گا اور اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو اصلاح کی کوشش کرے گا اگر آپ سزا دیں گے تو اس کو سزا مل جائے گی بعض لوگوں کی ایسے اصلاح ہو جائے گی اگر آپ اس کو تانا دیں گے تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی الٹا جتنے آپ نے تانے دیے ہیں تیار رہیں اتنے واپس بھی آئیں گے جتنی آپ نے باتیں کر لی ہیں اتنی وہ آپ کے بارے میں کرے گا اور ہر صورت میں کرے گا اس کے منہ میں بھی زبان ہے اس لیے رب قریب نے کہا ولا تلمیزو انگم اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو ہم دس کریں گے تو وہ دو کر لے گا ہم بیس کریں گے تو پانچ کر لے گا کبھی ہم بیس کریں گے تو وہ چالیس کر لے گا جیسے بھی ہوگا آپ کے دیے ہوئے تانے آپ تک واپس تو آئیں گے اور ہر صورت میں آ کے رہیں گے بات کو آگے بڑھاتے ہیں تانے دینے کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں اس کے فیکٹرز کو دیکھا جائے نا کہ تانے کی وجہ کبھی تکبر بن رہے تانے کی وجہ کبھی کسی کو حقیر سمجھنا یہ چیز بن رہی ہے تانے کی وجہ کبھی یہ نیت ہے کہ میں نے اس کو ذلیل کرنا ہے تانے کی وجہ کبھی یہ ہے کہ میں نے اس کو بدنام کرنا ہے جب یہ سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں تو مفسرین کا فیصلہ ہے کہ تانا دینا رب کریم کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا کبیرہ گناہوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس کے اسباب یہ ہوتے ہیں اس کے پیچھے فیکٹرز یہ ہوتے ہیں تانا دینا کسی کو بھی جائز نہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ سلاۃ وسلام ہماری زبانوں کو اتنا محتاط رکھنا چاہتے ہیں بعض لوگ اپنے آپ کو تانے دیتے ہیں اللہ کے پیرے نبی نے اس کی بھی اجازت نہیں دی اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ آپ بر سرے عوام سب کے سامنے اپنے آپ کو کہیں میں بڑا گندا ہوں میں بڑا ایسے ہوں میں بڑا ایسے ہوں اس کی بھی علماء نے اجازت نہیں دی اور کمال کی وجہ لکھی وجہ یہ لکھی کہ بالعموم جو انسان بھرے مجمع میں اس طرح کے الفاظ بولتا ہوتا ہے اس کا کبھی کبھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سارا مجمع کہ نہیں تم تو بڑے نیک ہو تم تو بڑے نیک ہو یعنی وہ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوتا کہ میں برا ہوں وہ لوگوں سے یہ سننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ سارے کہیں نہیں تم تو بڑے اچھے ہو تم تو بڑے سالے ہو یہ کہنے تنہائیوں میں کہو یہ کہنے رب سے کہو خلوتوں میں کہو علیحدگیوں میں کہو راتوں کو اٹھ کے کہو اعتقاف کے خیموں میں کہو اپنی تنہائیوں میں کہو اللہ کے پیارے نبی علیہ سلاۃ وسلام الفاظ میں بھی ادب سکھانا چاہتے ہیں آپ نے دو ٹو کرشاد فرمایا لک الحدم خبص نفسی میری امت کے لوگوں یہ نہ کہا کرو میرا نفس بڑا خبیص ہے ہاں یہ کہہ لیا کرو لکیست نفسی میں بڑا کمزور ہوں میرے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں میرے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ضرورت کے پیش نظر آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی مناسب الفاظ کا انتخاب کریں اچھے اور احسن الفاظ کا انتخاب کریں تانا دینا تانا دینا اس کی پھر مختلف شکلیں قرآن مجید سے سمجھ میں آتی ہیں سب سے پہلی اس کی شکل اور صورت ہوتی ہے کسی کو اس کے نصف پر تانا دینا اس کے خاندان کا تانا دینا اس کے باپ کا تانا دینا اس کی ماں کا تانا دینا اس کے بھائیوں کا تانا دینا اس کی بہنوں کا تانا دینا معاشرے میں عموماً یہ شکل پائی جاتی ہے اور بالخصوص غذب ناک قسم کے شوہر جن کا مزاج ہر وقت گرم رہتا ہو ان کی یہ بہت بری فطرت اور عادت ہوتی ہے کہ اپنی بیوی کو تانا دیں گے کبھی اس کے باپ کے بارے میں کبھی اس کی ماں کے بارے میں کبھی اس کے بھائیوں کے بارے میں کبھی اس کی بہنوں کے بارے میں کبھی اس کے خاندان کے بارے میں تمہارا خاندان ایسا تمہارا باپ ایسا تمہاری ماں ایسی تمہارا پورے کا پورا شہری ایسا نصب کے تانے خاندان کے تانے برادری کے تانے ذات کے تانے کاسٹ کے تانے بالعموم اللہ کے پیغمبر نے اس تانے کو اتنا برا شمار کیا آپ نے کہا اس فی امتی ہوما بھیم کفرن دو عادتیں ایسی ہیں میری امت میں پائی جاتی ہیں لیکن دونوں عادتیں کافرانہ ہیں کفر والی ہیں فی الانساب نصب کے اندر تانے دینا و علی المیت اور مرد کے موقع پہ میت پہ بہن کرنا نوح کرنا گریبان چاک کرنا اونچی آواز نکال کے یوں بین کے انداز میں رونا اور اس طرح کی کیفیت اختیار کرنا فرمایا یہ عادتیں میری امت میں ہیں لیکن ہیں کفر والی عادتیں ہیں کور والی عادتیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں خوبصورت پوشاک پہنی ہے جیسے اپنی ہے ویسے ہی غلام کی ہے پوچھنے والا پوچھتا ہے ابو ذہ مسئلہ کہنے لگے ایک وہ دور تھا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام موجود تھے سا بب میرا ایک انسان سے جھگڑا ہو گیا ار امی میں نے اس کو اس کی ماں کا تالا دیا تھا تو ایسا اور تیری ماں ایسے جناب ابو ذہتے ہیں دونوں جہانوں کے سردار علیہ سلاد والس نے مجھے دیکھا اور کہا ان تھی کا ابو ذر مسلمان تو ہو گئے ہو لیکن کافروں والی عادتیں ابھی تمہارے اندر ہیں جاہلیت والی باتیں کر رہے ہو دورے جاہلیت والی دور کفر والی باتیں کر رہے ہو اور اس کو اس کی ماں کا تانا دے رہے ہو خصوصا ہم برے صغیر کے لوگ اور ہندوستان کے سابقا باسی اور ہندوؤں کے ہمسائے ہیں اور ہندو سماج پورے کا پورا ذات پات کی تقسیم کے اوپر مبنی تھا برہمن، کھتری ویش اور شودر چار ذاتوں کی تقسیم قانونی عرفی، سماجی مذہبی معاشرتی معاشی ہر لحاظ سے اس ظالم معاشرے نے یہ تقسیم کر دی تھی اور اس تقسیم کے اثرات آج تک ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کسی سے کوئی کمزوری ہوئی تیری تو ذات ہی ایسی ہے تو, تو ہے ہی کمی تو ہے ہی کمی تو فلان برادری کا ہے تو فلاں ذات کا ہے مجال ہے کہ ہم سب برادریوں کو بحثیت انسان برابر سمجھ جائیں اسے تعارف اور پہچان کی بنیاد سمجھیں تو نصب پہ تانا دینا خاندان پہ تانا دینا ماں باپ کے بارے میں تانا دینا بالخصوص اگر اس تانے کے لیے لانت کا لفظ آ جائے تو جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے بھی جو اکبر القبائر ہیں اس کا شمار پھر ان گناہوں میں آ جاتا ہے اگر آپ نے کسی کی ماں پہ کسی کے باپ پہ لانت کر دی یا تانا دیتے ہوئے لانت کا لفظ استعمال کر دیا تو پھر تانے کے لیے الفاظ کی حساسیت اپنی ہوتی ہے الفاظ کی اپنی شخصیت ہوتی ہے کبھی یہ نیزے لگاتے ہیں کبھی چوکے لگاتے ہیں کبھی زخم کرتے ہیں کبھی گھائل کرتے ہیں کبھی دلوں کو توڑتے ہیں کبھی نفرتوں کے بیج بوتے ہیں اور ان میں سے لانت کا لفظ اس قدر خطرناک ہوتا ہے سن نبی داود میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام شاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان لانت کا لفظ بولتا ہے تو یہ لفظ تو جانا ہے نا کہیں یہ ضائع نہیں ہوتے لفظ ہر لفظ ہمارے ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے تسعد اللہ لانت کا لفظ آسمانوں کی طرف جاتا ہے اباب ڈنا یہ اتنا بھاری لفظ ہوتا ہے ساتوں آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ساتوں آسمانوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر یہ لانت کا لفظ زمین پہ اترتا ہے زمین کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں تذہب یمینم و شمال پھر لانت کا لفظ مشرق میں جاتا ہے مغرب میں جاتا ہے دائیں طرف جاتا ہے بائیں طرف جاتا ہے یمین و شمال میں سارے برآم آ جاتے ہیں زمینوں کے چکر لگاتا ہے لانت کے لفظ کو کہیں بنا نہیں ملتی آسمانوں کے دروازے بند زمین کے دروازے بند فیضا میں کوئی جگہ نہیں بر میں کوئی جگہ نہیں پھر یہ لفظ جس کے اوپر لانت کی گئی تھی اس کے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ اس کا مستحق ہے تو اس کے اوپر جا برستا ہے اگر وہ اس کا مستحق نہیں ہے تو لانت کہنے والے کی طرف واپس پلٹ آتا. آتا ہے واپس پلٹ آتا ہے ان سکم اپنے آپ کو تانے نہ دیا کرو تانا دینے کی دوسری بدترین صورت ہوتی ہے ذات برادری کے بعد کسی انسان کو اس کے گناہوں کا تانا دینا اس کی کمزوریوں کا تانا دینا اس کے اندر چھپے ہوئے مختلف خلقی اور خلکی جو ایب ہیں ان کا تانا دینا رنگت کا تانا دینا رنگ کا تانا دینا قد کاٹ کا تانا دینا شکل و صورت کا تانا دینا موٹاپے کا تانا دینا دبلے پن کا تانا دینا نہیں کا تانا دینا یا اس کو چوری کا برائی کا ڈکیتی کا حتہ کہ کفر کا شیرک کا جس سے وہ توبہ کر چکا ہے اس کا تانا دینا اور سابقہ زندگی اس کو یاد کروا کے کہنا دیکھا ہے کتنا حاجی ہے تو وہی ڈاکو ہے نا جو ڈاکے ڈالتا تھا تو وہی زانی ہے نا جو ایسے کیا کرتا تھا تو وہی یہودی ہے نا جو یہودیوں کا سربراہ ہوا کرتا تھا تو وہی کافر ہے نا جو ایسے اور ایسے ہوا کرتا تھا برائیوں کے تانے دینا حتیٰ کہ سابقہ زندگی کے کفر اور شرک کے تانے دینا دین اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا وہ تو گناہوں کی زندگی کو چھوڑ چکا اور آپ اس کو تانے دے رہے ہیں。ہمارے سلاف کہا کرتے تھے ہمارے اسلاف کہا کرتے تھے من منعرا خواہ بشین لمیمت حدی جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو ایسے گناہ کے بارے میں تانا دے جس سے وہ توبہ کر چکا ہے اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا آپ اپنے آپ کو نیک سمجھتے کہ میں بچا ہوا ہوں نہیں اللہ ہے سب کو بچانے والا اللہ ہے سب کو بچانے والا اگر آپ کو اللہ نے بچایا ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں دوسروں کو تانے نہ دیں اس طرح کے تانے کبھی کبھی زندگیوں کو تباہ کر دیتے ہیں اللہ کے پیرے نبی علیہ سلاد وسلام عرشاد فرماتے ہیں تم سے پہلے دو بھائی تھے آپس میں بھائی چارہ تھا ان کی دوستی تھی محبت تھی پیار تھا ایک تعلق تھا ایک گناگار تھا دوسرا صالح نیک اور متکی تھا یہ متقی انسان اس گناگار کو سمجھاتا تھا اکثر باز آ جا باز آ ایک دن گناہ کی حالت میں دیکھتا ہے کہتے و اللہ پھر اللہ الک اللہ کی قسم ہے تو معاف نہیں ہوگا تجھے معافیاں نہیں ملیں گی تیرے لیے معافیوں کے دروازے بند اس انداز میں کہتا ہے رب کی عدالت لگتی ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تیرے اس بول کی وجہ سے میں نے تیری زندگی کی ساری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا ہے کیا میری اتارٹی تیرے پاس تھی قادرہ جو میرے اختیارات تھے وہ تیرے پاس تھے معاف کرنے کی اتارٹی تیرے پاس تھی معافی کے سرٹیفکیٹ تو نے دینے تھے جنت جہنم کے فیصلے تو نے کرنے تھے نومینیٹ کر کے تو یہ فتوے لگانے تھے کسی انسان کی نومینیشن کرنا اس کی تعین کرنا اس کی تخصیص کرنا خطرناک جرم ہوتا ہے اور وہ گناہ جو بچارہ گناہ کر کے نہ جانے تنہائیوں میں کیسے روتا رہتا ہوگا اللہ نے کہا میں تیری زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں جناب ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کالیماں اوبق دنیا ہوا آخر اس نے ایک ایسا بول بولا اس ایک بول کی وجہ سے اس کی دنیا اور اس کی آخرت تباہ و برباد ہو گیا گناگاروں کو سمجھایا کریں ان کے لیے تڑپا کریں ان کے لیے رویا کریں ان کے لیے دعائیں کیا کریں ان کو نصیحت کیا کریں ان کو دینی پروگراموں کی دعوت دیا کریں ان کو مسجدوں میں ساتھ لے کے آیا کریں ان کو علم کے حلقات میں انوائٹ کیا کریں ان کو مسجد اسحاق میں ساتھ لایا کریں کبھی ان کے لیے پسیج جایا کریں کبھی ان کے لیے رویا کریں ان کو تانے دیتے رہنا کہ تو ایسے اور کیوں ایسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی کیا کمال کی حدیثیں ہیں ایک صاحب تھے بڑے مزاحیہ تھے اللہ کے پیارے نبی علی اسلام کو ہسایا کرتے تھے مسکرانے کی باتیں کیا کرتے تھے لیکن وہ بیچارہ شراب بھی پی لیتا تھا جب موقع ملتا تو شراب بھی پی لیتا تھا غزوہ خیبر کا موقع تھا غزوہ خیبر کے موقع پہ یہودیوں کے کلے فتح ہوئے تو ان کے کلوں میں بہت ساری شراب بھی برامد ہوئی اور اس نے وہاں شراب پی لی نشے میں دھت اللہ کے پیارے نبی کے پاس اس کو لایا گیا اور ایک شخص نے کہا اس پر لانت ہو کتنی دفعہ یہ کام کر چکا ہے اور کتنی دفعہ اس کو یہ سزا مل چکی ہے فرمایا نہ یہ بول نہ بولو مجھے تو لگتا ہے کہ اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے اس کے دل میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پائی جاتی ہے آج کے سوشل میڈیا نے ہماری اخلاقی قدروں کو تباہ کر کے رکھ دیا آج کے اینکر پرسنس نے آج کے ٹی وی چینلز نے آج کے اخبارات نے آج کے صحافیوں نے آج کے جرنلسٹ نے آج کے لوگوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے معاشرے میں سنسنی پیدا کرنے کے لیے اور اپنے میڈیا کے کاروبار کو روج دینے کے لیے اور اپنے چینل کے سبسکرائبر زیادہ کرنے کے لیے اور اپنے ویورس کو بڑھانے کے لیے اور اپنی ریٹنگ کو اوپر کرنے کے لیے لوگوں کو بدنام کرنا لوگ نیکی کا کام سمجھتے ہیں خیر کا کام سمجھتے ہیں لوگوں کو خوب بدنام کرو کہیں کوئی برائی ہو گئی تو فوراً یوٹیوب کس لیے ہے چڑھاؤ نا اس کے اوپر کلپ اور کرو اس کو بدنام وہ کسی کی بیٹی کسی کی بہو کسی کی بیوی کسی کی عزت ہم آپ سے پوچھتے اگر وہ آپ کے گھر کی عزت ہوتی آپ کی اپنی بیٹی ہوتی تو یوٹیوب چینل پہ آپ کیسے کلپ چڑھاتے پھر آپ اپنے اخبار میں کیسے خبریں لگاتے اور میرے محترم بھائی اور بزرگوں اگر یہ چاہتے ہو نا اگر یہ چاہتے ہو روزے محشر ہو اللہ کی عدالت ہو اور اللہ مجھے اور آپ کو کہہ دے میرے بندے میں تیرے سارے گناہوں پہ پر پردے ڈال دیتا ہوں تو پھر تم بھی پردے ڈالنا سیکھ لو تم بھی پردے ڈالنا سیکھ لو تانے کے اندر بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ میں پردہ ڈالنے کا جذبہ ہی نہیں ہے آپ اس کی پردہ پوشی کرنا ہی نہیں چاہتے بھرے مجمع میں اس کو تانا دے کے بدنام کرنا چاہتے خیر خاہی کریں نصیحت کریں سٹنگ کریں میٹنگ کریں دعوت کریں خلوت پر سمجھائیں یہ فرض ہے وہ ہم پورا کرتے نہیں اور اشتہار لگانا بدنام کرنا پروپیگنڈا کرنا اور معاشرے کی برائیوں کو اچھالنا یہ ہمارا سیوا بن چکا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں ایک صحابیہ جلیل حضرت ماعز ابن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ ورضا تشریف لا کے کہتے ہیں پورا منظر ذہن میں رکھنا طہرنی یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی پاک کر دیجئے جی انی قدس نہیں مجھ سے برائی ہو گئی ہے مجھ سے برائی ہو گئی ہے جیا نہیں جاتا زمین پہ چلا نہیں جاتا رہنے کو دل نہیں چاہتا اللہ کے سامنے کیا منہ کے جاؤں گا شادی شدہ ہو کر بھی میں دوسرے کی عزت پہ ہاتھ ڈال بیٹھا آپ مجھے پاک کر دیجیے نا بجائے اس کے کہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈال کے پاک کیا جائے مجھے پاک کر دیجیے الفاظ کی ترجمانی میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں حبیث کے الفاظ مجھے پاک کر دیجیے کہا ار جے تب الا واپس تو جاؤ ایسے میرے سامنے یہ بات نہ کرو اللہ سے جا کے معافی, مانگو کے معافی مانگ لو اللہ سے جا کے معافیا مانگ لو روزہ دن چند قدم پلٹا تھا پھر ضمیر نے بیٹھنے نہ دیا اللہ کی نبی مجھے پاک کر دینا کہا تو ہے واپس تو جاؤ اللہ سے معافی مانگو اور توبہ کرو چند قدم گیا پھر واپس پلٹ آیا تین دفعہ واپس کیا چوتھی دفعہ بھی ایک روایت کے مطابق واپس کیا اور پھر یہ چار طریقے ہو گئے نا پردہ ڈالنے کے واپس بھیج بھیج کے کہہ رہے ہیں یہ تمہارا رب کا معاملہ ہے معافی مانگو توبہ کرو اللہ معاف کرنے والا ہے رب کے ساتھ سودے کرو بری محفل میں اپنے پردے کیوں چاہ کرتے ہو چار مرتبہ کے بعد جب اس کا اسرار غالب آیا پانچواں طریقہ پردہ ڈالنے کا صحابہ سے پوچھا پاگل تو نہیں ہے ابھی ہی جنون پاگل تو نہیں ہے دیوانہ اور مجنو تو نہیں یوں ہی آ کے کہہ رہا ہو صحابہ نے کا نہیں اچھا بھلا نیک سمجھدار انسان ہے بس اس سے غلطی ہو گئی ہے چھٹا طریقہ کہا دیکھو اس وقت نشے میں تو نہیں ہے نشے میں تو نہیں ہے کہیں نشے میں ایسی باتیں کر رہا ہو اور اس کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں صحابی اٹھا منہ کو سوں گا کہا نہیں کوئی شراب کی بدبو کوئی نشے کا اثر نظر نہیں آتا ہے شتا طریقہ اس کو بلا کے کہا تم جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو زنا کیا ہوتا ہے, ہو ہے ساتواں طریقہ پھر بھی کوشش ہے پردہ ہی پڑا رہ جائے پوچھا ممکن ہے تم نے صرف ٹچ کیا ہو سو کنار کی حد تک معاملہ ہو بڑا گنا تم نے نہ کیا ہو اور تم اس کو ہی زنا سمجھ کے زنا زنا کہہ رہے ہو اللہ کا اس او تک بات رہی ہو اس نے کہا نہیں اللہ کے پیارے نبی بس مجھے کر دی مجھ سے گنا ہو گیا ہے پھر گڑا کھودا گیا حد نافذ کی گئی پردہ ڈالنے کا صاف انداز دیکھیے دو صحابی آپس میں تبصرے کرتے ہیں گناہگار تھا گنا ہو گیا رب نے پردہ ڈالا تھا اس نے خود کے کیوں شاک کر کے اب یہ جانور کی موت مارا گیا اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے بات سنی خاموش رہے ایک گدے کی لاش نظر آئی مرا پڑا مردار نظر آیا اور ان دونوں سے کہا آؤ اور اس مردار کا میت کا سڑان کا بدبو دار لاش کا گوشت کھاؤ کہ لگے اللہ کے پیرے نے بھی اس کا گوشت کون کھاتا ہے کہا جو تم نے مائز پہ تبصرے کیے ہیں وہ اس سے بھی بری بات ہے <سؤال> وہ اس سے بھی بڑا حرام ہے یہ تم مردار کا گوشت نہیں کھاتے ہو اور جو تم نے اس گناگار انسان پہ تبصرے کر کیے ہیں وہ اس سے بڑا حرام ہے پردہ ڈالنے کا آٹھواں طریقہ اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ کی تعلیمات پہ قربان جاؤں کہا تم یہ تبصرے کر رہے ہو اور میں نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں وہ تو جنت کی نہروں کی تیراکیاں کر رہا ہے وہ جو جنت کی نہروں میں سیر کر رہا ہے آئیے میرے بھائیوں پردہ ڈالنا سیکھے نصیحت کیا کریں سمجھایا کریں کوئی سزا قانونی بنتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں اس کے بغیر یہ نہیں سمجھے گا تو وہ سزا بھی آپ دلوا سکتے لیکن بس محض بدنام نام کرنا تانے دینا قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو تانے نہ دے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے